الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مزله له ومن يزل فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ محمد علی محمد کمر ابراہیم گرامی قدس الحمد الحمدللہ اللہ رب و رسد نے ہمیں مسلمان عال و سنت الجماعت احناف کے گھر پیدا کیا اور حق اللہ روح کا فضل اور احسان ہے کہ پاکستان میں حنفیت کی طرف نسبت کرنے والے کئی طبقات تھے مگر اللہ نے ہمیں علماء دیبان کے ساتھ وابستہ فرمایا علماء دیبان کے ساتھ جوڑا ہے علماء دیبان کی بہت بڑی خوبی یہ ہے انہوں نے دین کی اشاعت کا کام بھی کیا دین کے دفاع کا کام بھی کیا اور دین کے نفاذ کا کام بھی کیا احب چل رہا نے دین کے ہر شعبے میں تقریبا علم دیبند سے خوب کام لیا ہے اللہ عزت میرے اکابل علم دیوبند کی تمام ان مسائل ج کو قبول پر منظور فرمائے ہمارے اکابر علم دیوبند نے قرآن کریم کی خدمت فرمائی قرآن کریم کی تفصیل کی خدمت فرمائی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام رضیعین کے تحفظ کا کام کیا اس کے علاوہ دین کے ہر شعبے کا کام علماء یوبن نے خوب سے خوب تر فرمایا لیکن ان کی ان مسائل جمیلہ کو قبول کرنا چاہیے تھا مگر بعض جو خود باطل اور باطل کا پودا ہیں انہوں نے علماء ذربند کی مختلف دینی خدمات پہ مختلف انداز سے لکیب اور باری اور گنوں نے حملے کی ہم اکالے اکاپر عنگ کی اس وقت دینی جو اہم خدمات ہیں ان میں ایک بہت بڑی خدمت پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا قیام ہے جنہوں نے الحمد للہ تعالی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے اس امام عقائد کو درست کیا لوگوں کو اعمال کی زندگی دی ہے اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو تبدیلی جماعت کی محنت کی برکت سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئی اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نام کی مسلمان تھی لیکن تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے وہ کام کی مسلمان بنی ہے حضرت جی مولانا محمد ایاس نور اللہ برکت کی اس تحریک نے جنم ہندوستان سے لیا لیکن پوری دنیا میں تحریک یہ چھا گئی ہے اور آج کفر کو یہ بات قتل نہیں بھاتی یہ کام دن دگنا اور رات چگنا ترقی عطا کرے کفر کو اس کام کو روکنے کے لیے کئی ایک ترقی حملے کرنے بڑھے اور ان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن حفاظ افراد کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہو کہ تبلیغی جماعت کی تعلیم کرتا کتب جو حدیث میں ممتاز مقام رکھتی ہیں تبلیغی جماعت کے قابل جن کا علم تخوہ اور بڑا مسلم ہے تبلیغی جماعت میں حضرات علماء کہ جن کی دعوت کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد کے لوگ دین قبول کر رہے ہیں ان پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ حملے کیے میں کہ اتحاد و سنت جماعت کا ناسم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جہاں دین کے اور کام بیان کیے جائے تو وہ علامات جنہوں نے دین کی خدمات سے انجام دی ہیں اگر ان پر کوئی شخص غیر معقول حملہ کرے غیر معقول الزام لگائے تو دلائل کے ساتھ ان الزامات کے جوابات دیے ہیں سعودیہ آج سے دو سال قبل میرا جانا ہوا وہاں میں نے پاکستان کے رہنے والے ایک شخص تشیق الرحمن کی ویڈیو قسطیں دیکھی اسی طرح سعودیہ میں ہندوستان کے رہنے والے ایک شخص میراج ربانی کی ویڈیو سیریز کو دیکھا کہ جس میں خصوصاً فضائل اعمال اور بہشتی زیور کی عبارات پہ قد و غرید کر کے اعتراضات کیے گئے میں نے بحمد اللہ تعالی دلائل کے ساتھ ان کا جواب دیا تاحال کے جواب نہ ہی معراج ربانی انڈیا نے دیا نہ ہی تشریف رحمان پاکستانی نے دیا دینی بحمد اللہ تعالیٰ مرک اور ملک سے باہر ہم اپنے مسلک کی اشار کے کام محسوس تھے کہ آپ آزاد کی کمی ہوگا پندرہ مارچ دو ہزار دس کو میں گاڑی پہ ایک حادثہ پیش آیا وہ جس کی وجہ سے میرے بہت سارے اسفاب جو باہر اور بیٹھ کر دینی خدمات سر انجام دینا شروع کیا اس دوران مجھ سے بعض احباب نے تذکرہ کیا کہ ہماری قبلی جماعت کے بہت بڑے مبلک بہت بڑے عالم حضرت مولانا طارق جمیز صاحب جامد برخاتوں کی ذاتی گرامی پہ پاکستان کے مولوی توشیف الرحمن نے پاک سر زمین کے شہر جدہ پہ بیٹھ کے اعتراضات بڑے گھنوں انداز میں کیے ہیں تو ان کا جواب بھی دیا جائے جو نات سب 11 اپریل 2010 کو رات کو میں نے تشریف رحمان کی اس پوری گفتگو کو سنا حضرت مولانا تارک سنگین تعاون پر کاتون کے بیانات کو بھی سنا اور ان بیانات کے اعتراضات کی اس کا بخوبی جائزہ لیا تو میں اس جائزہ اس کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مول طار جیل دام برکاتوں پر جو الزامات لگائے گئے نہ ہی ان کا تعلق نقل کے ساتھ ہے اور نہ ہی ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے تو توصیف فرمان کی گفتگو کی ہے اور تصیف فرمان کی گفتگو سے قبل ایک عقل نامی کھجری داری والا شخص جو جنتا میں تھا اس نے میزبانی کی فلاح سر انجام دی اس کی شکل دیکھیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف سر کے بال دیکھیں تو نبوت کے خلاف لگ لہجہ دیکھے تھے تو دین اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہوا لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ جدہ دعویٰ سنٹر حید السلامہ کی جانب سے حملی پروگرام پیش کر رہے ہیں اور نام اس کا رکھا تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین اور جس شخص کو بیان کے لیے دعوت دی اس کا نام توصیف الرحمن مجلس کے اگلے خطیب ہے فضلت شیخ توصیف الرحمن اور آپ کا عنوان ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین میری آئندہ گفتگو سننے کے بعد آپ سوفیسر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس شخص عقب یا اس کے گروپ جو وہاں پہ میڈیا میں کام کر رہا ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبل دین کا نام بالکل صحیح منتخب کیا ہے یعنی تبلیغ دین کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا میں سمجھتا ہوں صرف وہ گمراہ مبلغ ہی نہیں بلکہ وہ کسی برمان گمراہ کن مبلغ ایک دن کے بندہ خود مبلغ ہو اور ایک یہ کہ دوسروں خود گمراہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے تو اس گمراہ اور گمراہ کن مبلک تو صیف عرمان کی گفتگو کا آپ ان شاء اللہ کلک وائس جواب مراز فرمائیں اس کی گفتگو سنے اس پر میرے دلائل دیکھیں اور میں منتظر رہوں گا کہ جس طرح تصیف عرمان کے اعتراضات کے جواب میں نے ریکارڈ کرایا آج وہ یوٹیوب عالتہ دار اوا جی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے اور ابھی تک توصیف الرحمٰن کی زبان گنگ ہے اور اس کا جواب نہیں آیا میں آج ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد بھی منتظر ہوں گا کہ کب تصیف الرحمان ہمارے اس دفاع دفاع کے جوابات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں یا کب میڈیا پر آ کر اپنے بیان کو ریکارڈ کراتے ہیں جہاں تک میں زبان عقر کا تعلق ہے تو میں اپنی گفتگو میں آخر کی گفتگو کو بنیاد بنا کر بات کرتا ہوں اسی کی نے یہ کہا گل جا الحق وضاحت الباطل الجا الحق وضاحت کل باطل ان باطل کا نظر یہ آئےت قنیما پڑھنے کے بعد عاقل نے کہا کہ ہمارا طرز وہ ہے جو ہم نے اپنے اسلاف سے عرض کیا ہے امام ابن تیمیہ رقم اللہ کے حوالے سے نقل کیا کسی شخص نے حضرت امام حنبل رقم اللہ تعالیٰ سے قرض کیا حضرت فلاں شخص کو ضعیف اور کذاب کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن مناسب نہیں سمجھتا میں کساب اور ضعیف کہتے ہوئے اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں حضرت امام احمد بن حمد فرمایا اگر تم اس کو کزاب اور ضعیف نہیں کہو گے تو جاہل اس کی باتوں سے بچیں گے کیسے اس لیے ہم کزاب اور ضعیف کہتے ہیں تاکہ جو حالات جو حالات ان لوگوں کی باتوں سے بچ سکے میں عقر کے بیان کردہ حوالے پر اعتماد کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توصیف صرف الرحمان کو کذاب اور درجال میں نہ کہوں تو لوگ اس کی داڑھی اس کا پاک سر زمین پہ ہونے والی مسجد میں گفتگو اور سعودی رومال کو دیکھ کر ڈھوکے میں آئیں گے ہے بالکل کسی طرح جس طرح مفتی محمود نور اللہ نے فرمایا کہ جب اسمبلی میں میری گفتگو مرزا ناصر کا سے ہوئی تو وہ جبہ پہن کے پگڑی پہن کے اور وہ جب داڑھی کے ساتھ اسمبلی میں آیا تو میں سوچتا کہ لو یا اللہ میں کیسے عوام کو قائل کروں یہ شخص کافر ہے لیکن کلائل کے ساتھ قائل کیا تو میں اگر اس کے دجل کا پردہ چاک نہ کرتا تو لوگ سمجھتے تو صیف الرحمان صاحب علم ہے توسیف الرحمان صاحب بھلا اور تقوی ہے اور توسیق و رحمان شاید علم شخصیت کا نام ہوگا جس نے مولانا طارق جمیل دامدر قاتم کی ذات پہ جو حملہ کیا ہے تو صیف و رحمان تجال اور تحزاد کا مولانا تاریخ جمیل دامد برکاتوں پر حملہ کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میرا بادشاہ کی لڑکی بھی عاشق ہوا اور اس نے عوام میں پروپو کیا کہ میں بادشاہ کی بیٹی بھی عاشق ہوں لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی شہزادی تجھے نہیں مل سکتی اس کیس میں مبتلا ہونے کا تجھے فائدہ اس میراسی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھے نہیں مل سکتی کسی نے کہا کہ نہیں ملے گی اور تجھے چوک پر جوتے بھی پڑیں گے تو اس نے کہا میرے علم میں ہے مجھے جوتے پڑیں گے لیکن جب چوک پر جوتے لگے تو لوگ پوچھیں گے جوتے کیوں لگتے ہیں تو کہیں گے شہزادی کے عاشق کو جوتے لگتے ہیں جوتے لگے نسبت تو بڑی ہوگی تو تصیف کے زاب اور تجال نے سمجھا کہ چلو چوک پہ جوتے تو پڑھیں لیکن یہ تو ہوگا کہ کلکیت مولانا طارق جمیل پر کی ہے میں اس کو اپنی پنجابی زبان میں کہتا ہوں ذات دیکھو اور کلی اور شکیلا نا ہے تو صیف اپنے اوقات کو دیکھ اور مولانا طارق جمید دام برتاؤ شخصیت و ذات گرامی کو دیکھ اللہ تجھے کچھ عقل اور ہدایت عطا فرمائے خیر پھر شخص نے شیر پڑھا اور کہا دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا میں آپ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا ذرا اس شعر کو بھی ایک مرتبہ بیان کر دیں رومال کے ہڑتال کی تحقیق کے لازم ہر سال رومال مؤثر نہیں ہوتا اگر دستار پہ تمہیں گنا ہے تو صرف رومال پہ بھی گناہ ہونا چاہیے جبکہ دستار کا تذکرہ تو آخی سے پیگل میں ہے اور یہ رومال جو تمہارے میں پہنا ہے پوچھو کس حدیث پیغمبر میں ہے یہ کون سے اور اسلاف کا طرز ہے مولانا طارق جمیل کی مصنوع امام کا شکار ہے اور غیر مصنوع کو شکوا نہیں ہے تو آخر سے میں گزارش کروں گا کہ میری گزشتہ ہونے والی گفتگو پر جماعت میں جناب نے کچھ ہلکی سی گفتگو کی تھی جس کا جواب ریکارڈ پر موجود ہے میں تب اثر منتظر تھا کہ میرا ربانی کا جواب آئے لیکن میرا گم ہوا اس کی زبان نے ساتھ چھوڑا اکابر بولوں کو اس نے ختم کر دیا تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ ساری تین جو ہمارے اکابر کے خلاف اپنی زبان سے زیر اگلتی ہے اللہ نے تو عطا فرمائی ہم درائن کے ساتھ اس کو اگلنے والے زیر کا جواب ضرور دیں گے آگے چلیے جہاں تک توسیف و رومان ججاد اور قذاب نے گفتگو کی ہے آپ آزاد شک اور اس کا جواب لہٰذا فرمائے نمبر ایک اس نے اپنے مختصر گفتگو میں جہالت کا انتخاب کیوں کیا کہ یہ شخص کم از کم چار مرتبہ اپنے چند منٹ کے اس بو دورانیے میں ایک بات اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اللہ ازا وجن اللہ ازا و جل، اللہ و جل، اللہ وجل اس جہد سے پوچھو کہ ازا لفظ ہے یا ازا لفظ ہے جو آدمی اللہ کی ذات کے بارے میں وہ کرمات کو بھی نہیں سمجھتا کہ اس جہد کو کیا حق بولتا ہے کہ مولانا طارق جمیل جیسے گفبو کرے جہالت نمبر دو اس نے پرانی کریم کی آئے پڑی تو آپ سامع اور میں گزارش کروں گا اس عائد جی کو دوبارہ سے ماپت کرنا واحدہ یہ الاح پہ جتوں نے مدد موجودہ پڑی ہے مقصورہ کو موجودہ اور چار الفی وقت اتنی لمبی خیس دینا یہ کون سی قرآن کریم کی بلاوت ہے کیا یہ کرنے کا تقاضا ہے کیا تم نے کسی قاری تلاوت پڑھی یا سنی ہے یہ کون سی قرآن کی تم نے پڑھی ہے تو اس نے بارے میں بجائے وجال کہہ دیا اراہ ہم واحدہ کو اراحم واحدہ لمبا کر کے پڑھا نمبر تین اسلد کو یہ بھی نہیں پتا کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کفار مکہ عبادت بھی کرتے کبھار مکہ حج بھی کرتے کبھار مکہ روزہ بھی رکھتے غبار مکہ صدقہ بھی دیتے اور چاہے کہتے ہیں کبھار مکہ زکات بھی دیتے اے کفار تم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہو حج کر رہے ہو زکات دے رہے ہو صدقہ دے رہے ہو بتاؤ کون سی قرآن کی آیت میں ہے کبار مکہ زکات دیتے کون से عدیث مبارک میں ہے کفال مکار سکار دیتے ظالم جس کو جس کو اسلام سکار کہتا ہے یہ تو مسلمان ہی ادا کریں تو بڑی بات ہے کفان کو تو سکارت علم ہی نہیں چل جائے یہ کہنا قریشی مکار سکار دیتے میں نے اس کے مختصر سے اس دوران بیان میں تین شیارتیں بیان کی ہیں اور نمبر دو اس کا ججل اور فرار دیکھے گفتگو اس انداز میں کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قربانی کی کالے جمع کرنے پہ بندے جمع کرتے ہیں سین کی کے لیے بندہ جمع کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے پہ لوگ جمع کرتے ہیں اور مشرقین اور کفار کو ساتھ بلاتے ہیں کبھی جلیل نقوی شیعہ کو بلاتے ہیں کبھی مفتی منیب الرحمان بریلوی کو بلاتے ہیں کبھی نورانی کے بیٹے کو بلاتے ہیں دو دو گھنٹے کی تقریریں سن لیجئے تین تین دن کے اجتماع کر کے دیکھ لیجیے آپ کو اللہ کی دعوت دینے والا خان نظر آئے گا وہاں پر تبلیغ کی دعوت ہے وہاں پر چلے کی دعوت ہے وہاں پر سہروزے کی دعوت ہے وہاں پر وہاں پر لڑنے اور بھرنے کی دعوت ہے زمینوں کو آزاد کرانے کی دعوت ہے کشمیر بنے گا پاکستان کی دعوت ہے وہاں پر قربانی کی کھالے اکٹھی کرنے کی دعوت ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں ہے توحید کی دعوت نہیں ہے اور ظلم در ظلم توحید کی دعوت بھی چھٹ گئی توحید کے دشمنوں کو اپنے گلے بھی لگا لیا گیا جلسہ ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے اشتہار چھپتے ہیں ہمارے اس اجتماع میں سب مذہبی اور سیاسی قائدین خطاب فرمائیں گے خطاب فرمانے آتے ہیں مفتی منیب الرحمان خطاب فرمانے آتے ہیں عبد الجلیل نقوی شیعوں کا امام خطاب فرمانے آتا ہے اصل نورانی شاہ احمد نورانی کا بیٹا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تم نے اعتراض رائے ونڈ کی تبلیغی جماعت پہ کرنا تھا اگر اعتراض نظام الدین کے تبلیغی جماعت پہ کرنا تھا اگر اعتراض قوانا تارکن برکاتوں کی محنت پہ کرنا تھا تو ونڈ والے بنے گا پاکستان کے نام قوم کو جمع نہیں کرتے رائے ونڈ والوں نے آج تک جڑی لقوی کو دعوت نہیں دی ونڈ دینے آج تک مفتی منی ساتھ مل کر جسکہ نہیں کیا یہ جسکا کرنے والے کا نام سابق میر ہے جماعت کا نام ملکی جمعیت عالیہ حدیث ہے اور یہ کرنے والے کا نام پروفیسر سعید ہے جماعت کا نام الطاوا شرح طیبہ ہے میں کہتا ہوں تمہیں غیرت کی گولی کھانی چاہیے جس طرح تم حضرت مولانا طارف جمیل داموں پر کھا رہوں ذاتی گرامی پر کیسر ریکارڈ کرایا ہے ذرا غیرت کی گولی کھاؤ حافظ سیدھ کو غلط سمجھ دو کیسرڈ کرا دو جماعت الا کو غلط سمجھ دو کیسرڈ کرا دو اگر تم اسجد میر کو غلط سمجھتے ہو جیسا بھی کام کرا دو تو جو قصور ان کے تھے اُھا کے کر کے ڈالے اور آرام کے ساتھ کہہ دیا یہ تو وہ لوگ تھے جن کے پلے میں کچھ توحید تھی اور توحید کے دائن تھے یعنی تمہارے ہاں یہ بھی مکمل توحید ہی نہیں ہے تو ان توحید کے دعوی کرنے والے جن کے پلے میں کچھ توحید ہے ذرا مہربانی کر کے آپ ان کو بھی ان کو کیسے بکار پر کیسے رکار کرا دیں جب ایسی تم حمات کبھی نہیں کرو گے معلوم ہوا کہ تمہیں گلہ کاش پر نہیں ہے گلہ ذات پر ہے اگر گلا کاشت نہ ہوتا اگر گلا کاش پہ ہوتا تو صحاب سعید کا نام بھی لیتا تدریر ریکارڈ کراتا جماعت العوا کا نام لیتا تقریر ریکارڈ کراتا حافظ ساجد میر کا نام لیتا اور بیان ریکارڈ کرا لیتا مرکز جمیع طال حزیز کا نام لیتا اور بیان بھی ریکارڈ کرا لیتا محمد طارف جمید دام البرکم کا نام لیا ہے تبلیغی جماعت کا نام لیا ہے لیکن ان جماعتوں کا نام حسف کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بالکل عنوان ٹھیک کرم کیا تبلیغی تبلیغ دین اور گمراہ مبلگین گمرہ مبلگین کا کام ہی یہ ہے کہ حق بات کو چھپا دو اور جو حق ہو اس کے اوپر تنقید کر دو اسی طرح اس ظالم نے کہا کیسا کہ توحید ربوبیت بھی ہے توحید صفات بھی ہے توحید عبادت بھی ہے مولانا طارق جلید اور تبلیغی جماعت والے توحید ربوبیت کو تو بیان کرتے ہیں توحید عبادت اور صفات کو بیان نہیں کرتے مولانا طارق جمیل صاحب کی قسطیں آپ نے سنی ہوں گی ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا توحید کی بڑی بات ہے ان کی قسطوں میں ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی خدا میں قضا کو چیلنج کرتا ہوں مولانا طارق جمیل دار برقاتوں کے پورے دھیان میں توحید عبادت کی نظی دکھا دو توہیلے صفا کے نبی دکھا دو اور جہاں تک توہیل ربویت کی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ مشرقی نے مکہ بھی توحید کا قائد ہے مکہ جس توحید کی بات کرتے وہ توحید بھی والی تھی اور توریقی جماعت والے ہمارے قابل جس توحید کی بات کرتے وہ توحید ہی والی ہے ہماری توحید ہے و کا دوست خدا ہی سے ہوتا ہے خدا ہی سے مانگتے ہیں والے پوری دنیا کو جملہ دیتے ہیں اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کیا یہ توحید کفار مکہ دیتے کیا یہ توحید مشرقی میں مکہ دیتے تو کس قدر دجل کی بات ہے اللہ حقی توحید پہ مشرقی نے مکہ کی توحید کو چشمہ کرنا اسی کو دجل کہتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ چاہے بھی ہے اور پہچان بھی ہے اور اس سے بڑھ کے سامعین اور ناظرین امرادہ فرمائے شخص کی ویلوی توصیف الرحمان کی زبانی آپ سنیں توصیف الرحمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم سید و مولا جب ان کا تذکرہ کرے تو حضرت کہنے کی بھی توفیق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بھی توفیق نہیں کہتا محمد نے کہا محمد نے کہا محمد نے کہا, محمد نے کہا بھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درست کیا تھا یوں تو آدمی اپنے استاذ کو بھی خطاب نہیں کرتا یوں دعان خطاب اپنے بڑے بھائی کو بھی نہیں کرتا یوں خطاب کسی عالم کو بھی نہیں کرتا جس لطوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے معلوم ہوا کہ ماہ تارک جمیل دامد برکاتوں سے نہیں ہے ماں تبری جماعت یا قابل کا بوجھ نہیں ہے مات امام ماں جماعت سے ذخہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دل کا بوش تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی تک پہنچتا ہے تو اس مختصر سے دورانیے میں میں نے تصور و رحمان دچار و قذاب کا دجر اس کی جہالت اور اس کی بے ادبی بیان کی ہے اللہ مجھے اور آپ اس کے دجر سے بھی محفوظ رکھے اللہ ہمیں بے ادب ہونے سے بھی محفوظ رکھے اللہ رب ہمیں جہالت کی بجائے حق والا قلعہ مقابلہ ہے گلامی غلط سامع اور ناظرین آپ ذرا سماعت فرمائیں اور دیکھیں اس کا دجل اور اس کا اختلاف حضرت مانا طارق جمیل صاحب دامت دامن درکار ہیں سرکار نے پامے کو شیا پام کو سنی ہے پامے کو وہاں پیے جہاں وہ تمال نہیں پا رہا وہ علی پاگ منکر ہے جیڑا علی پاگ کا ملکر ہے میںوری بوری والے کی قسم کھا کے حسل میں بخشش نہیں ہونی میں دعوی کر کے کہنا کیند سرکار کہندے وہ کبھی بخش نہیں ہونی جائے گھمان نہیں پائے گا <تصفح> ان تالیوں کے بچانے کو ان سیٹی مارنے کو کفار مکہ عبادت سمجھتے تھے آج جائیے درگاہوں کی درگاہوں کی منظر کو دیکھ لیجئے وہاں بھی جو حالاتی ہیں چمٹے بج رہے ہیں تالیاں بج رہی ہیں جیسے موروی تارق جمیل كے آنے پر تالیاں بجائے گی جب وہ شخص خیر و رحمان تنجال كی بنائی ویڈیو سیڑھی دیكھتا ہے وہ سمجھتا ہے كہ جس دربار پہ ماما تارن شریف سے دامتم دین كی دعوت دینے كے لیے تشہیر لے گئے ہیں وہاں پہ وہاں پہ تبلے بجائے جا رہے تھے اور تبلے بجائے جا رہے تھے حالانکہ ایسی بات خطر نہیں ہے اس نے نجب سے کام لیا ہے جہاں یہ سرنگیاں اور یہ ساس بجایا جا رہا تو جہاں پہ یہ ننگا پیر بیٹھا دمال ڈالتا اور دروازہ ہے یہ جگہ الگ ہے اور جس دربار پہ مولتا تعارق جمیل صاحب کے ہیں دعوت دینے کے لیے یہ مور شریف گجرات کے دربار الگ ہے تو کہاں کی بات کہاں فٹ کی یہ کسی فرمان جیسے ہی کو دیتا ہے چاہیے تو یہ تھا جہاں مولانا کشی لے گئے وہاں دکھاتا دھمال ہوتی وہاں دکھاتا تبلا بچتا وہاں دکھاتا سرمیاں ہوتی وہاں دکھاتا ساز ہوتا جب وہاں سے نہیں ملا تو سال تبلا کی اور سے دیا مولانا تعالہ جمیل کو برکات کی اوش دیا اور اکچھا کر کے عوام کے سامنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کر دیا تو یہ دجل مولانا طارق جمید صاحب دام البتہ اختراع یہ توصیف و رحمان جیسے دجال اور قزاب ہی کو زیب دیتا ہے اور آپ اور آپ اندازہ کریں کہ جدہ سعودیہ کی پاک سرزمین پر بیٹھ کے جھوٹ بولنا یہ توصیف فرمان دجال کا کام ہے مرزا کالیانی جھوٹ بولتا مگر وہ ہندوستان کے شہر کالیان میں بیٹھ کے تو توصیف فرمان جھوٹ بولتا ہے تو یہ سعودیہ پاک سرزمین جدہ پر بیٹھ کے تو سامین آپ فیصلہ فرمائیں کہ بڑا درجال تو سیف ہے یا بڑا درجال مرزا الرام احمد کا دیا یہاں تارک مرزا فرما رہے اللہ رسول اکٹھے ہو گئے قریب ہوگے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوگے اور قرآن بتا رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے گلامی قدر سامعین آپ نے نے سنا اور محرم ناظرین آپ نے دیکھا تو شیف الرمان کے ساتھ اور درجال میں معاملہ طارق کا احمد پر کاتوں پر نیا ہم لا کیا سمہ دن کا معنی مول طارقرس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے تو صرف کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے اور خود کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جھوٹ ہے خدا پر بھی الزام لگایا اور مولانا محلہ تارقر صاحب پر بھی الزام لگایا قرآن کریم میں سمت دنا کا معنی نبی پاک صلی اللہ کے قریب ہوئے یہ مولت طارق جمیل دعوت پر خاتون کی اپنی تفصیل نہیں بلکہ امام سیوتی رحمتہ اللہ علیہ متوقع نو سو گیارہ اپنی تفسیر الماصور میں نقل کرتے ہیں ابن عباس ارشاد محمد فتع تو دنا سے مراد نبی کا خدا کے قریب ہونا یہ مانا طارق جمیل صاحب کا معنی نہیں بلکہ ابن عباء اللہ تفصیل ہے اور فکانہ او اس کی تفسیر اللہ اور نبی کا قریب ہونا یہ تفسیر نہیں بلکہ امام سیوی رحمت اللہ علیہ وسلم میں اسی آیت کے ساتھ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائے گی یکبی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے تو ان آئٹوں کا مانا مولا طارق جمیل برکاتوں کا اپنا نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا ہے اس لیے یہ الزام مولانا پر نہیں اگر الزام لگانا ہے تو نبی پاک کے صحابہ پر ہوگا تو اصل دوست تمہارے دل میں پیغمبر کے صحابہ کا ہے اور علما جو صحابہ پیغمبر کے بارے ہیں وہ دوست ان کے اوپر نکال کے اپنے اندر کے بادل خوش کا اظہار کرتے ہو اور اوہا اوہا اس کا معنی جی تم نے کیا حضرت نے اللہ کے خاص بندے پر وحی لے کر آئے تو تفصیل منصور میں فرمایا نور العظم میں نے نور اعظم کو دیکھا اور آگے فرماتے کیا اللہ وزت نے میرے اوپر وہی نازل فرمائی تو یاد جبرین کا تذکرہ نہیں بلکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کے بہت نازر کرنے کا ذکر موجود ہے پھر مولانا طارق ناموں پر تو ان کی تردید کرتے ہوئے تجھے یہ بھی ہرانہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرانے کے بارے میں کتنا نا زیبہ بھی ملا آپ سے معرمائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہے, نبی بھی عرش پہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ اللہ نبی سکے تھوڑے ہوں وہ اسی تصویر الرحمان ازاب نے کہا کہ وہ دونوں اللہ میرے قریب آؤ اور کہتا ہے اللہ کے نبی خسر کے اور آگے ہوتے ہیں اللہ کے نبی خصر کے اور آگے ہوتے ہیں یہ نہ مولانا تارک سنگ صاحب کا جملہ ہے نہ کابل اور الماعی دیوبند میں سے گبار نہ کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ کے شان میں بے ادبی یہ تصریف الرحمان جان اور کزاب ہی کرتا ہے پھر جب مولنا یہ بات فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علّ تو اس کی تردید کرتے ہوئے تو توصیف الرحمان قصاب نے کہا کہ مولانا نے توحید صفات کا انکار کیا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مونا تو عبادت بھی مانتے ہیں توحید صفات بھی مانتے ہیں توحید ربوبیت بھی مانتے ہیں اور یہ ظالم یہ بات کہتا ہے کہ آپ مولت جمید کے بیانات سنیں تو عبادت سے خالی ہے جب کہ مولت طارق جمیل دعوت برکات بیانات تو توحید ربوبیت کی طرح تو عیدیت تو عید, تو عید, تو عید, تو عید عبادت سے بھی پر ہے اور مولانا تار صاحب کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارش کر گئے ہیں کیا یہ خدا کی صفت استفاء الشق کے خلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصریف الرمان کے ساتھ دیگر غیر متعلقین اعلی احاط اعلی باطل کی طرح مشتبی الش ہونے کا معنی ہی نہیں سمجھا اللہ عزت کو صرف اجتباء حاصل ہے لیکن کیا اس کا معنی اللہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پہ موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ ارش پہ گئے ہیں تو اللہ کی صفت استواع میں شرکت ہوتی ہے صفت استواش میں شرکت تب ہوتی جب آل و سنت کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ اپنے جسم ان سنی کے ساتھ مستبی الرش ہے جبکہ خدا کے لیے جسم کا قائد آلو سنت وال جماعت کا کوئی طبقہ اور کوئی گروہ نہیں ہے تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرات کی رات کو عرش پر جانے کا قائم ہونا یہ خدا کی صرف میں شرکت نہیں نہ ہی قخر ہے اور نہ ہی شرک ہے باقی آر و سنت وال جماعت کا مسئلہ یہ قطر نہیں کہ اللہ معذ عرش پر رہتے ہیں بلکہ آرو سنت وال جماعت کا خیدہ غلام گرین کی آیات اور آلی سے پیغمبر کی میں یہ ہے اللہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہیں نہ یہ کہ ماد عرش پر موجود ہیں قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آئ نمبر ایک سو پندرہ مشرقر تو مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا تم جس طرح چہرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے سورہ بقرہ آئک نمبر ایک سو چھیاسی بائی سال کا احباد یعنی قریب پیغمبر جب لوگ میری ذات کے بارے میں پوچھے تو, تو جواب دے خدا قریب ہے خدا قریب ہے اللہ تو بندے کے قریب ہے اسی طرح سورہ انعام آئک نمبر تین غرض اللہ علیہ السلام آباد عرص اللہ, اللہ رب آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں سورہ توبہ آئ نمبر چالیس رات ام اللہ مانا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا لا تحزن رات امان غم بکر اور اللہ ہمارے ساتھ ہے سورہ شعرا آئک نمبر باسٹھ ان نمای عربی سے حدیب حضرت مرس اسلام نے اپنی قوم سے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا سورہ کال آئک نمبر سولہ ونا ہم اقرب کے لیے اللہ عرص فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شہر سے بھی قریب ہیں سورہ واقعہ آئک نمبر پچاسی ونا ہم اقربوں کے لیے اور ہم تمہارے قریب ہیں لیکن تم اس کو دیکھتے نہیں سورہ حدیث آئک نمبر چار ببو ماں کم کہ ما کم تم بلّہ بما کام بسی اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے امال کو دیکھتے ہیں سورہ نمبر تم تین ہو تو چوتھے اللہ ہے تم پانچ ہو تو چھٹے اللہ ہے تم کم یا زیادہ ہو تو اللہ العزت تمہارے ساتھ ہے سورہ ملک آئک نمبر سولہ تو منت حصہ کیا تم اس ذات سے مطمئن ہو جو آسمان میں ہے تو یہاں بھی عرش نہیں بلکہ فرمایا پر بالکل کسی طرح حدیث سے مبارکہ یہ اس بات پر دال ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کے ساتھ ہے صحیح مسلم جد نمبر دو سفر نمبر تین سو چھیالیس باب ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اللہ علیہ سے اس وقت فرمایا جب صحابہ رضی اللہ الجمائع بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اسمتبہ تم ایسے خدا کو نہیں پکارتے جو خدا بہرا ہے اور غائب ہے تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جو سنتا بھی ہے قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے. دوسری روایت جامع جد نمبر دو سبھا نمبر چودہ باب الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم رحم کرو جو آسمان سورہ سور حدیث کی تفسیر کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار امام تربی رحم الله اگر تم کوئی ایک رسی نیچے والی زمین پر پھینکو تو وہ رسی بھی اللہ کی ذات تک جائے گی معلوم ہوا کہ ماضی عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت آسمان اللہ رب العزت اشفر ہے یہ آگ سنت و کا عقیدہ نہیں مستبی اللہ علش ہونا اللہ کی صفت ہے کہ جس کے بارے میں امام مالک کے اللہ فرماتے ہیں آج معلوم اس دیوار کا معنی معلوم ہے بلکہ اس کی کفیت ہمیں معلوم نہیں بس سوال, سوال اس کے بارے میں کرنا بےدت ہے بس ایمان اس پہ لانا واجب ہے تو مشتمل کمائی ہے جو کوئی شام اس کے ہم بھی قائل ہیں لیکن کا معنی یوں لینا اللہ جسم کے ساتھ اش پر ہیں اگر پیغمبر کا پیس پر جانا ثابت ہو جائے تو یہ اجتماع الش کے خلاف ہوگا یہ تو صیف رحمان جیسے دجال اور کذاب کا ذہن کو سکتا ہے ہارو سنت و جماعت کے مسلک اور عقیدہ نہیں اس لیے مولانا تال گفتگو غلام سنت کے موافق صحابہ کے نام عزیم المجمعین کے شاداب کے موافق ہیں اور ان پہ طرز کرنا گویا قرآن پہ طرز کرنا ہے ان پہ طرز کرنا گویا نیسے پیغمبر پہ طرز کرنا ہے اور ان پہ اعتراض کرنا ان موازن میں کویا خز صاحبۂ کرام رسید المجمائی کی رائے پر اعتراض کرنا ہے اور جو شخص صحابہ کو نہ مانے صحابہ پر اعتراض کرنا اس کی عادت ہو نبت کو بے ادبی کے ساتھ بلانا اس کو ذوق ہو اگر ایسا شخص محنت طارق جمیل صاحب جیسے شخص کے بارے میں کوئی نذیبہ جملہ کہہ بھی دے ہم اس کے فضر گجل اور اپنی حفاظت پر معمول کر کے اس کے لیے دعا کریں گے اللہ رب الدت ایسے شخص عقل بھی عطا کرے اللہ اس کو ہدایت بھی عطا کروں طارق شمیر اور مولوی تہر دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اتنا قریب ہوا تہر قادری ہاتھ کر دیکھو یہ ایک امان ہے ایک امان یہ اللہ کی ایک امان یہ رسول اللہ کی یہ مثل موان کا ہو گیا دونوں نے گلے مل لی اور موان کا ہو گیا قوت ہے اللہ بلّا کشید و احمان نجال کا ایک اور ججر دیکھا اس میں دو کلپس دکھائے ایک مانا طارق شمیر دال کا خواب رکھا ہے جنا اور کسانوں کا خواب رکھا ہے جنا اور کسانوں پر یا ابھی بھی کچھ معامل نہیں میرا ابھی سہی بھاؤ ابھی بھی خود نونی میرے ابھی اور کئی بھاؤ کسی مسئلہ یا ابھی بھی ابھی خود نوینے میرے کئی بھاؤ آج کے اوپر کے سردے میں ستر ہزار بھی چار ہو گئے موالہ اپنے سامنے کن محترم قریب کیسے ہوئے کتاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی لڑکی کی بھائی کیا خبر تم نورا بشر میں جگڑتے رہتے ہو ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بس بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے وہاں جانے کے لیے بس سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلا پڑتا ہے جب لال پہ پہنچے تو مستحق جب آڑ میں ایس پہ آئے تو بس کا لباس اتار دیا تھا جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لابے گئے نوعریت کا لباس بھی اتار دیا تھا اب کون سا لباس رہ گیا ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیرا ہک کو دو کر جانے وہ کاخر مشرق دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا ایک اس کی کمان تھی ایک فتح اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا ایک جانے والے کی کمان تھی ایک بلانے والے کی کمان تھی جب دو ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل مان کا ہو جاتا ہے اور دونوں کو رشتہ دکھانے کے بعد نتیجہ کیا نکالا کہ جو عقیدہ تیر القادری کا ہے وہی عقیدہ محمد تعارق صاحب کا ہے حالانکہ محمد تارک جمیل صاحب گفتگو الگ ہے اور تیرالی گفتگو الگ ہے محمد صاحب ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اللہ کا قرب ملا ہے اور طاہر القادری کا قرب نہیں ملا دونوں ایک دورے تہر القادری نے کہا اور جو ڈھگ کو ڈو آ کے کافل ہے مشرق خلاصہ تیرری کا یہ تھا کہ جو دونوں کو الگ الگ سمجھے وہ کافر ہے بلکہ دونوں ایک بجاتے ہیں تو تیر القادری دونوں کے وجود کے ایک وجودوں نے رکھا ہے مولانا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی ذات میں حمل کے کتن کائے گئے ہیں تو مولانا کا نظریہ الگ ہے اور تیرری کا نظریہ الگ ہے تو اس ظالم نے دو کلپس کہاں کے اکٹھے کیے اور کس قدر حل کا اجازت کیا تو میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ تصیف الرحمان عالم نہیں بلکہ قصاب ہے تصیف الرحمان مولوی نہیں بلکہ جال ہے اس کے دجل سے اللہ پوری امت کو محفوظ بنوائے اس کے قلع اور شرط سے خدا پوری امت مسلمان کو محفوظ رہے اب حدیث سنیے مولانا صاحب کی دیان کرنا ابو نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو نبوت کب ملی تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہیں تھا اور اللہ مجھے محمد کو نبی بنا چکا کب تھے کب نبوت ملی ابو وہرا رضی اللہ تعالی پوچھیں متا وجبت لکن نبو یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی اس کا جواب کیا تھا اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے چالیس سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں سترہ تاریخ کو غار ہیرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا یہ اس کا جواب تھا جواب کیا آیا یہ جواب نہیں دیا جواب کیا آیا کن تو نبی آدم بین جسد ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا مولانا آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لے کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا آپ کے ذمے جھوٹ باندھا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خذب علیہ جو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے او کماکار سرات کاش اس من گھڑت روایت اس جھوٹی روایت کو فرمان رسول کہتے ہوئے آپ کی صبح لڑکھڑا جاتی آپ رک جاتے یہ حدیث رسول نہیں ہے یہ جھوٹ ہے جو محمد الرسول اللہ وسلم کے دن میں لگایا گیا میرانی غزل سامی محترم ناظرین توشیق الرحمان لجار القزاب نے مولا تار زمین دام الخاتون کی بیان کردار حدیث پر ایک بالکل جہلانہ قسم کی اس پہ جرا کیے موہن تار جمید آپ برکات فرماتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متا کو نبوت کب ملی ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والجسد اس پر توسیق الرمان کے نے کہا کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑد ہے اور محنت جمید سے آپ کو کہ ہم گری ہوئی چیز کو اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی چیز میں اٹھا رہا ہوں الزّہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو موضوع البنف کہنا نبی پاک وسلم کے اشارے گرامے کو گری ہوئی چیز کہنا یہ تو صیب الرحمان جیسے اور تزذ بھی کو زیر دیتا ہے کم از کم عام معمولی سا ایمان رکھنے والا مسلمان اور مومن بھی اپنی زبان سے اتنی جلد اور بے باکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ کسی سے مبارک کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا مجھے رسیحرمان کی یہ بات سننے کے بعد حجت العز رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد جملہ یاد آیا کہ جب الرط سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک جو بند سے تعلق رکھنے والا نوجوان اہل حدیث ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو حدیث دکھائیں پھر وہ واپس دیوبندی اور ہنفی بننے کے انکار کیوں ہوتا اور میں وجہ یہ ہے کہ آج جو بند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق اور محبت عام آدمی کے دل اور دماغ میں ڈال ڈالتے ہیں اور جب اس کو شخص دھوکا دینے کی یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو ایک طرف امام ولیفا کا مسلک ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادی گلامی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ حضور کی حدیث کے خلاف امام ولیفا کا مسلک ہے حدیث پیغمبر عشق اور جو بند نے دیا ہوتا ہے وہ بہت جلد مسلک کا قبول کرتا ہے لیکن کل حدیث مسلک قبول کرنے کے بعد رسول اہل حدیث غیر متعلق العما رسول سے ختم کرتے ہیں پھر محمد کی احادیث کا دل اور دماغ سے محبت خرچ لیتے ہیں اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتی اکرامی کی وقت نہ ہے تو پھر آپ چالیس احادیث کی سنائے تو وہ بندہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہو اور حضرت کے جملے کی تاریخ عرمان دجال کا جملہ کر رہا ہے کہ نبی اقارسلم کسی حدیث کو موضوع اور من کس طرح جرم بے باقی اور ڈٹائی کے ساتھ کیا رہا اور حضور قریب السلم کی حدیث کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ مولانا طارقیل صاحب چاہیے ہر پڑھی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے سوچنے لیں گے کون سی بات ہے جہاں تک اس حدیث مبارک کا تعلق ہے جو مولانا تار جمیل دام الرکاست میں بیان کرائی ہے تو یہ حدیث حضرت امام اللہ اپنی کتاب جامع ابواب باب ماجا کے فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تار حضرت رضی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے رضی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بآم و بین روح و جست جس وقت آدم اور ان کی حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے یعنی ابھی تک حضرت عدم علیہ السلام کو دنیا میں وجود مبارک بھی نہیں ملا تھا اللہ نے مجھے لگوبت عطا فرما دی تھی حضرت امام ترمزی فرماتے ہیں ابو حسن الصحیف یہ حدیث حسن اور صحیح ہے تو گرامی حضرت سامعین آپ فرمائے ایک حدیث کو امام ترمزی حسن اور صحیح فرما دے تو صرف عرمان اس کو مولو ارمان گرد کہہ دے آپ اب امام ابو عیسہ ترمزی رحمۃ اللہ کی بات کو مانے یہ ہم خصیب المان درجار القصب کی بات کرمانے اور یہی حدیث مبارک آدم و بین روح او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ وقت قبول ملی جب حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان اور امام حقوں فرماتے ہیں فرمات حدیث السعی السنار ولم الخرجاب یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق ہے اگرچہ انہوں نے حدیث کو اپنی کتب میں نہیں تعریف فرمایا میں چاہتا ہوں اوزائی العزائی اور حدیث کا شاہد بھی موجود ہے جو حضرت کی حدیث مبارک ہے قیل صلی اللہ علیہ وسلم وجبت وجہ نبوت نبی پاکستیا آپ کو مضبوط کب ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گئی نخر کے آدم ونفرو حقیق حضرت اعظم علیہ السلام کے وجود اور اس میں روح ڈالنے کے درمیان یعنی جس وقت آدم علیہ السلام کا جسل مبارک ابھی مکمل نہیں بنا آدم علیہ السلام کی روح اس میں نہیں دلی حضرت اعظم علیہ السلام کا وجود مبارک دنیا میں نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ربت اس وقت بھی مل چکی تھی اسی طرح اس حدیث مبارک کو اتحاد الخیرت الماہر یہ زوالی کے حضرت عبداللہ بن شفیق میسلا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متا کن کا نبی یا فرمائے اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کا عطا کی تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے و آدم و روح و جسر تو یہ حدیث مبارک جو معذرت محمد طارق جمیل صاحب نے بیان فرمائی ہے میں نے تین اس کے بیان کر اور گرامیتا آپ کی اس بات پر حیرت ہوگی کہ توسیف الرحمان غیر مقلر کے عدیش کو موضوع البان گرد کہتا ہے اور غیر مقل کا ماضی میں سے جال کا امام آپ ناصر الدین البانی کسی حدیث کو صحیح کہتا ہے یہی جامع تر مزید دارالحج عربی بیرو سے چھپی ہے محمد احمد شاکر کے تعلیق اور تخلیق کے ساتھ اس میں یہ بات درج ہے کہ ناصر الدین البان نے اس حدیث کو صحیح کہا تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عدیث مبارک مولانا طارق جمید صاحب دام الطاط باقم جیسے واعظ خطیب اور عالم جیو نے بیان فرمائی ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کو موضوع اور من کہنا یہ توصیف الرحمان دنجال اور کزاب کی اپنی اختراع ہے اس کا اپنا عنوان ہے اور اس کا دجل اور فراڈ ہے اللہ عب الز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو لینے کی توفیق فرمائے اور تصریف فرمان جیسے دجالوں اور تضاؤ سے ماحول نبی مختار کل ہے نبی با اختیار ہیں یہ دعویٰ مولانا تاری جمیل کا ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے ارے اگر با اختیار ہوتے عائشہ پر تحمت کیوں لگتی اگر با اختیار ہوتے قاری آپ سے مانگ کر لے گی اور شہید کر دیے گئے اگر با اختیار ہوتے زہر والا کھانا کیوں کھا جاتے قدر سامعین محترم ناظرین نے دیکھا اور سنا مزید ایک بجن توصیف الرحمان پرصیف الرحمان دجال القزاد نے مولانا تعلق جمیل صاحب دال البر کی بات کو غلط انداز میں نقل کیا اس کا غلط معنی بیان کیا اور غلط مفہوم اپنی طرف سے پیش کر کے ایک اگزام مولا کے گا لگا دیتا ہے مانا طالب صاحب یہ کہہ کہ نبی اباسلم خود مختار ہے اگر نبی با اختیار ہوتے تو نبی کو پتھر کیوں لگتے اگر نبی ابا سلم اختیار ہوتے چچا کو غیر کرنے کے کیوں جاتا اگر نبی ابا وسلم اختیار ہوتے با اختیار ہوتے صحابہ شہید کیوں ہوتے اگر نبی اباسلم اختیار ہوتے تو عدالم وسلم کو زہر کیوں دیا جاتا اگر نبی پاک صلاح بے اختیار ہوتے اس قسم کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد محض مولانا تعالی جمیل صاحب داروں درکاروں پر, پر انسامات ہیں مولانا جو بات کر اس کو سمجھو کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالی سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے پر میں نبی کو اللہ نے اختیار دیا اگر آپ چاہیں تو گلاب باہر سونے بنا دے کیا یہ اختیار نہیں دیا نبی پاک صلاح اختیار دیا آپ چاہیں تو تاج کے پہاڑوں کو ملا کے اس کپڑ کو ہلا کر دیں کیا یہ اختیار میں پاکستان کو نہیں ملا مرض وفات کا روک اختیار ملا چاہے تو دنیا میں ٹھہرے چاہے تو آپ پر وفات آ جائے کیا اختیار نہیں ملا تو محمد یہ بات فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نے یہ اختیار دیا کہ آپ یہ چاہیں تو یوں کر دیں اگر آپ چاہیں تو یہ بات آپ یوں فرما دیں اور توسیف الرحمان یہ بات کہتا ہے کہ مولانا تعالیٰ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاسلم میں اختیار تھے جو چاہتے وہ گر گزرتے حالانکہ مولانا تعار دیں دعا ہو سکے کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالی سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے مولانا فرماتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ وسلم یوں دعا کرتے تو اللہ, اللہ پا فرما دیتے اللہ اشارہ فرماتے تو اللہ یوں دے دے. تو مولانا نبی کو دعا مانگنے والا اللہ سے سوال کرنے والا اور اللہ پاک درگار میں جھکنے والا بتا رہے ہیں اور مختار اور باخیار اللہ کی ذات ہی کو بتاتے ہیں مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق چلنا مجدوروں نے اختیار دیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ کتنی رس کے وسط عطا کرتے ہیں لیکن حضور نے اس غصت کو لینے کی بجائے فقر کو ترجیح دی ہے تو مولا اور بات فرمانا چاہتے ہیں اور یہ درجات مولانا کی بات کو اور معنی دے کر غلط انداز میں نقل کرتا ہے یا اس شخص کی جہالت کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے یا ریاضوں میں لا نکلے کبر نباش ابو طالب آتا ہے کہتا ہے ابو طالب کی وفات کا وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لے گئے اور ابو طالب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تو کروا پڑ لے اور جو جملے ہیں وہ زبان سے آپ دوبارہ جملے سوچے اپنے کانوں کو آکا کے لبوں پہ رکھنا اپنے کانوں کو آکا کے لبوں پہ رکھنا جملے کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں کہ اپنے قانون کو آقا کے لگو پہ رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قانون کو آقا کے لگو پہ رکھا اپنے کانوں کو آقا کے لبو پہ رکھا یعنی گویا ابو طالب کو آقا کہہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہہ دیا اس لیے بنیاد کو کہتے غرمان پرلے درجے کا خطاب شخص ہے جان انسان ہے اور اس کا حضور ہے کہ ابو وسلم کی عقیدت اور محبت کے ساتھ جوڑ کر بھی کتاب اپنی ہے اور اپنے دجال کشپانے کے لئے قرآنی قدر سامیر طرف اختیار ہی کرے گا ایسا مسکرک کے ساتھ آجی کے ساتھ تصنع اور بناوں کے ساتھ کہے گا لا حول ولا قوت اندہ باللہ آپ اس کا بار باری طرف دیکھیں انا للہ و انہا الیہ راتح لا حول ولا قوت انہا باللہ ان للہ و انہا الارکین احراجات میں اپنے سامیر سبزہ رسکروں گا کہ جب یہ دجالی جملے کہے اور مو بنا کر کہے آپ سمجھیں کوئی اور دجل آنے والا ہے کوئی اور جھوٹ آنے والا ہے کوئی اور کلو آنے والا ہے اگر آپ کو دلائل کی بری یاد میں عام بندے کو کز کا احساس نہ ہو آپ اس کے چہرے کی بناوٹ اور تسنوں کے ساتھ کہا جانے والا اِندا زندہ سنیں تو فوراً یقین کریں کہ یہ کذاب کو نیا جھوٹ پیش کرنے والا ہے اللہ عمر کے لاہش کے پر خون کا کوئی مجھے حساب دے وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرض سے زیادہ قیمتی سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمت وہ خون ان پہاڑوں پہ ایسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لیے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولانا ذکر صاحب کی مولانا ذکر اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے یہ فضائل حج مولانا ذکر کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھتی ہوئی اس کا سفا نمبر قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلاڑے چل رہے ہیں ان, ان توحید کا چولہ پہننے والے شر کی شرک شر کے کی محفلوں میں جانے والوں سیروزے کے لیے نکلنے والوں ذرا اللہ کو جان دینی ہے اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو کہا جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کابا سے افضل ہے وہ عرش سے افضل ہے وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے گلامی قدر صابین اور محترم ناظرین ہاف حضرات نے سنا اور دیکھا کہ یہی تصیف الرحمان زبانہ پھر حضرت شیخ سکری رحمۃ اللہ مرکب حکی فضائے حد پر اعتراضات کرنے کے لیے چلا جبکہ میں نے گزارش کی ہے کہ حضرت شیخ رحم کے اعتراضات کے جوابات میں راج زمانی نے کیے ہوں یا تصیف الرمان نے کیے یعنی مفصل میں دلاش دے چکا ہوں اور آج تک میرا جبانی یا رسیب الرحمان کی جانب سے اس کا صدی بخش اور بعتماد جواب نہیں آیا حضرت شیخ سکری رحمت اللہ علیہ کی عبادت پر اعتراضی ہے حضرت شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چبر اثر کی مرتی کے وہ زرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر سے ملے ان کو الگ سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں حضرت محنت عارف جمیل صاحب جام برکاتوں پر اعتراضی ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے کو خدا کے عرص سے بھی زیادہ قیمتی سمجھ ہے یہ اعتراض نہیں تھے جہاں تک عضرت شیخ رحمۃ اللہ کا فضائل حج کی یہ تباہت ہے تو حضرت شیخ پر اعتراض کرنے سے قبل تمہیں سوچنا چاہیے یہ اعتقاد حضرت شیخ سے قبل بھی کسی آگے کہایا نہیں اگر اسے قبل اور کئی سو سال قبل کو نمان اپنے اعتقاد کو لکھ دیا ہو ان پر اعتراض نہ کرنا اور پھر ارت شعر ہی پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے اختلاف کے اعتخاب سے نہیں ہے اختلاف دیوبند کی قابل قدر شخصیات کے ساتھ یہ حضرت شیخ نو نے مرکز فضائل حج میں دل فرمایا ہے یہی نظریہ ملا علی کاری رحم اللہ الحنفی مناسب ملا علی کاری میں صفا پانچ سو پانچ پر تعریف فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مٹی کے وہ ضبرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود سے ملے ہیں زمین کا یہ حصہ یہ اللہ کے آئے سے بھی افسر ہے نقل کرنے والے مناز قاری ہیں فنسیا ابن وکیل حملی کا ہے تو چاہیے تھا کہ اعتراض آپ ان حملیوں پر بھی کریں جن سے ریال لے کر آپ آرسنت و جماعت کے خلاف بیانات کرتے ہیں لیکن ان کے خلاف آپ باہر آ کر یہ جملہ کبھی نہیں کہیں گے کیوں؟ حضرت شیخ رحم اللہ کے خلاف مولانا محمد تارق بولنے سے ممکن ہوا کا داد دے اور ان کے خلاف بولنے سے ممکن آباد رہنا مشکل ہوئے اسی نظریے کو وفا الوفا دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ سنہودی رحم اللہ نے جد ایک صفا اکتیس پر نقل فرمایا بالکل یہی نظریہ تو یہ نظریہ صرف حضرت شیخ ذکری رحم اللہ کا نہیں حضرت مولانا عارق جبیر صاحب کا نہیں بلکہ ان سے قبل اور علماء کا بھی ہے تو ان پر بھی اعتراض کرنا چاہیے پھر مولانا طارق جی فرماتے ہیں کہ رسول کرم سلام کی خون کی قیمت کون ادا کرے گا وہ خدا کے عرص سے زیادہ قیمتی ہے جب نبوت کے وجود سے ملنے والے مٹی کے ذرے کعبہ کسی عرص سے افسر ہیں تو خود نبوت کا وجود مبارک اور وجود کا حصہ یہ خون مبارک ہے تو کیسے کعبہ سے افسر نہیں ہوگا اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ درجات اللہ کہتے اس انداز میں بات کرے گا کہ جیسے اس کے پاس کوئی حدیث موجود ہے مولانا تارک جبیر صاحب سے پورے بیان میں بار بار مطالبہ کرنا کوئی حدیث پڑھے حدیث پڑے کوئی پڑھے مولانا تارک جبید پر قاتم کے نظریات بیان فرمائے ہیں یا اس نظری کے خلاف روانے بھی, بھی حدیث پڑی ہے قرآن کیونکہ کے کے حدیث نہیں پڑی خود حدیث نہ پڑھنا دوسرے سے مطالبہ کرنا خود آیت نہ پیش کرنا دوسرے کا مطالبہ کرنا میرا دوست کسی کو, دجل کہتے ہیں. اسی کو کس اور فرار کہتے ہیں اللہ رب الج تمہارے اس فرار تمہارے سے امت کو محفوظ رکھے مولا تار... مولا تاریخ فرماتے ہیں تاریخ جمیل صاحب اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے کب تھے کب نبوت ملی؟ ابو اب رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں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 روحل جسد ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا یعنی یہ دنیا نبی کے سب کے پیدا ہوئی ہے اس کے لیے یہ ایک من گھڑک روایت پیش کرتے ہیں لو اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا شاہ مدینہ سنی ہے وہ نات یا نہیں سنی آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف اِنَّا وَإنَّا راجعون. کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی گرامی قدر سامین کو محترم ناظرین ذریع تو صرف الرمان اور دزاد نے مولانا دار زمین دار الرکاتوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ مولانا ہیں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صد کا وجود بخشا اور کہتے ہیں اس کے لیے حدیث بطور دلیل کی پیش کرتے ہیں نوزاک الما کر افلاق یہ حدیث کوزو کرمن گرد ہے یہ حدیث تا مولانا تارک جمید کام درکار نے بیان نہیں کی یہ حدیث تو توصیف الرحمان نے خود بیان کی اور مولانا تارک جمید کے کھاتے لا دیے اور عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنی بلکہ ماہدین کے لیے بنی ہے رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے یعنی کیا مواحد کا مقام نبوت سے بھی زیادہ ہے کہتے ہیں نبی کے لیے تو نہیں بنی مواحد کے لیے بنی ہے اور پھر بطور درین کی آیت پیش کی ہما خلق تو جن نہ بنی ان اللہ لیا اللہ کہ ہم نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے اس کا اکثر سے پوچھو کیا توحید اور مواحد میں کوئی وقت نہیں توحید اور چیز ہے مواحد اور چیز ہے مواحد تو عید والے کو کہتے ہیں تو قرآن دن کی آیت نے جو مضمون بیان کیا تیرے سوچ اور تیری کام کے مطابق اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ یہ کائنات مباحدین کے لیے پیدا کیے اگر یہ کائنات نہیں بنی تو پھر یہ کائنات واحد کے صدقے نہیں بنی ماننے پرائے تو مباحث کے صدقے ماننے کیوں کہ خود کو مباحد کہتے ہیں نہ ماننے پرائے تو نبی کے صدقے نہ مانے کیوں خود کو نبی نہیں سوتے اگرچہ اپنی بات کو یا نبی کے بات تک لے جاتے ہیں اور ان کی بات کے انکار کو یوں سمجھیں کہ نبوبت کے بعد کی انکار کر دی ہے خیر میں ہی گزارش کر رہا تھا ججت اس کا اپنی جگہ اچھا ایک زلیم بڑی ندیم اس نے پیش کی گزشتہ دیکھا ہوگا نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی طرف منہ کر کے کرنے شروع کر دیں تو آپ قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم عرض سے بھی اعلی نبی پاک مبارک مٹی کے زبرات کو مان لیں تو پھر چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے وقت سجدہ کریں تو رخ اس کی طرف کریں اچھا اس سے پوچھو کیا کعبہ افسر ہے یا عرش افسر ہے تو یہ عرش افسر ہے تو پھر نماز پڑھتے وقت رخ عرش کی طرف کریں نہ کہ کعبہ کی طرف کریں اگر اس طریق کو مان لیا جائے تو میں غیر متعلقین دوستوں سے کہوں گا کہ اس فارمولے کے مطابق آپ نماز جائے میں جائیں مسجد لیں تو آپ اپنے منہ اوپر اٹھا کے کھڑا ہو کر اوپر اٹھاتے ہیں آپ کو شیخ شیخ خصی عرما میں ہمیں دلی دی ہے کہ جو مقام افضل اس کی طرح منہ اٹھا کے نماز پڑھنی چاہیے ہم چونکہ عرش کو کاغذ افضل مانتے ہیں لہذا منہ ارش کی طرح اٹھا کے پڑھتے ہیں تاکہ کامل مبتل دوران تمہیں دیکھ کر اس آدمی کو اچھی طرح محسوس ہو جائے خیر اس نے کہا کہ نماز افلاق یہ حدیث مبارک موزوں ہے جس کا سہارا ہم دیتے ہیں جبکہ علم جوہر اس حدیث کو بطور دن قتل پیش نہیں کرتے یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سند کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے مبارک کو بیان فرمایا اس وقت میرے ہاتھ میں امام ابو عبداللہ حاکم نسا پوری کی کتاب البرک الحیح ہے جن دمبر دو سفا نمبر 672 پہ امام حاکم کی شاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عزیث کو بیان کیا آگے فرمایا محمد ما خلافت آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا حضرت کو وجود نہ دیتا وَلَوْلَى محمد الجنت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا تو جنت اور جہنم کو وجود نہ دیتا تو حدیث الفراق جو ہم نے پیش نہیں کی تو اس کو جناب میں موضوع کہا اور جو حدیث امام حاکم جان کرتے ہیں حافظ کی کو ذرا موضوع فرما دے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ امام حاکم کا وسط مطالعہ ہے یا جناب حادیث کا زیادہ رکھتے ہیں اگلی بات اسے نشین فرما کہ یہ حدیث مبارک لولا محمد الخلا یہ حدیث مبارک قرآن کی خلاف نہیں میں ایک موٹی سی مثال دے کر اس کو یوں سمجھاتا ہوں اگر ایک جگہ پر مثلا میں نے بیان کیا ہے بیان کے بعد تصویر کھڑا ہوگا اور یہ تصویر ہمارے سامنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ بتاؤ پونے محمد صاحب آج یہاں بیان کے لیے کیوں آئے تھے وہ لڑکا کہے گا کہ جی بیان اور تقریر کرنے کے لیے آئے تھے یہ کسی عرمان امت پہ فتنا اور شرکت ڈالنے کے لیے اور امت پہ بےگاڑ کرنے کے لیے میرے پاس سمجھ میں اگر پوچھے کہ مولانا آپ یہاں پر کیوں آئے تو میں کہوں گی اس مسجد کے جو امام ہیں مثلا بھائی بشیر ان کا نام ہے مولانا بشیر نے مجھے دعوت دی اور ان کی دعوت پر میں آیا ہوں تو یہ باہر جا کر کھپ ڈال دے گا کہ دیکھو مولانا کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں میں کسی کو سے پکڑ کے پوچھتا ہوں کہ بھائی کس بات کی جو کھپ ڈالتا ہے رولا گیا وہ کہتے جی آپ نے کہا کہ مجھے مولانا دعوت اس میری آیا اور آپ کے سامنے کہتے کرنا اس لیے آئے تم دونوں کو بیان نہیں ملتے میں اس سے کہوں گا کم اتر انسان جب میرے سامنے سے تم نے پوچھا مولا کیوں آئے اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا آن کے لیے آئے جب مجھ سے پوچھا کیوں آئے تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا خلا میں کی دعوت کی وجہ سے آئے وہ کریم میری ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب السد کے شعد قرآن کریم میں کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا اس میں پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے لمحا محمد الما الق الجمت اولہ اس میں نبی پاک سلم نے پیدائش کا سبب بیان کیا ہے سبب اور ہوتا ہے اور مقصد اور ہوتا ہے قدر سامین و محترم ناظرین جو مقصد اور سبب میں فرق نہ کر سکے بتائیں اس شخص کے بارے میں آپ کیا رائے کام کریں گے یہ عالم ہے یا چاہے جائر ہو کر علما کے خلاف زبان درازی کرنا یہ تصویر الرحمان جیسے دجار اور قضام ہی کا کام ہے اللہ اس کے شخص امت کو محفوظ رکھے جلامی محترم ناظرین مولانا طارق جمیل صاحب دام الدرکات نے ایک سید زادی کا واقعہ نکل دیا اس کے لیے مولانا صاحب نے ایک خواب بیان کیا تومان درجار اور کزاب نے اس خواب کو غلط ثابت کرنے کے لیے جس انداز میں پیش کیا اس کا خلاصہ صرف یہ تھا کہ دو شخصوں کو بھیا وقت خواب آئی اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی وقت ایک کو خواب آئی اسی وقت دوسری کو خواب آئی ان دونوں میں آپس میں رابطہ کون سا تھا میں گزارش صرف اتنی کروں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو خرق عادت کہتے ہیں اور خرق عادت ہونا الگ بات ہے اور بالکل خلاف قانون ہونا الگ بات ہے اگر یہ بات خلاف واقعات یا خلاف شریعت ہے تو میں توجال اور قذاب سے سوال کر سکتا ہوں اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب کرامات علیہ حدیث ہے جس کے مصنف مولانا عبدالمجید المجید سود مرحوم ہے اور اس کتاب کو مسلمان کمپنی نے چھاپا ہے ترتیب و تزیم محمد اجلیس فروخت نے دی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پہ ایک کشف نقل کرتے ہیں تاثیر سرسا میں ایک بڑے عزیز اور نواب تھے ان کے ساتھ زادی بیمار ہو گئی کئی علاج کیے مگر افاقہ نہ ہوا انہوں نے چاہا کہ موری صاحب کو بلایا جائے وہ دم کرے گے تو شفا ہو جائے گی چنانچہ آپ کے طرف آدمی بے جا گیا آپ جانے کے لیے تیار ہوئے گئے سواری منگائی گئی مان آپ نے فرمایا اب جانا فضول ہے تو لڑکی کا تو انتظار ہو گیا ہے چنانچہ آدمی واپس آ گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت جب موری صاحب نے فرمایا تھا اس کی روح کب سے, سے پرواز کر گئی تھی میں اسی قرمان درجار اور خزاب سے کہوں گا کہ آپ ایک بیان اس کرامات کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دیں مولانا عبد الرجیز چودھری پر بھی فتویٰ عائد کر دیں اور ان حضرات کے بارے میں کہہ کہ یہ قرآن سولت کے خلاف ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے کہ جو بھی آپ اس کا عنوان دینا چاہیں آپ اس کا عنوان دیں بلکہ اس سے بڑھ کر جن کرامات کا تذکرہ کیا میں مثال کے طور پر ایک دو کرامات اس میں سے بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی غیر مقرر مولوی کرامت بیان کرتے علماء علم کا مذاق اڑائے تو آپ اس کے جواب کرامات پیش کریں جو ان کے اقابر نے اپنے کتب میں تعلیم کی اس دسبر ایک سو چھبیس پہ انوام قائم کرتے ہیں حرام کن واقعہ کہتے ہیں ایک مقدار جلاوت سے ہمارے کچھ عزیز سودے آئے ہم اپنے بیان میں سیر کی ایک بچی اسرار کرنے لگی میں نے امرود لینا ہے مگر امرود کا پھل ختم ہو چکا تھا کیونکہ کے بعد آف سیزن ہو چکا تھا بچی یعنی اپنی نواسی کو بزر دے کر نے اپنا دست مبارک درخت کی طرف کر کے جیسے جو پھل توڑتا ہے پیچھے لیا اگر یہی جو جملہ شہر سے احمد اپنے کسی شہر کے بارے میں مبارک کا لفظ کہ دیتے میں سمجھتا ہوں شیور مبارک طوفان کھڑا کرتا کہ دیکھو گی بزرگوں کو مبارک دینا شروع کر دیے تو ان کے بابرکت ہاتھ میں موٹا تازہ پکا ہوا امرود تھا یہ ماجرہ میں نے خود دیکھا اور حیران تھا اور اب بھی حیرانوں کے حیرانوں کے حیران کے کہ امرود کہاں سے آگیا گئے امرود کہاں سے آگیا میں اس سنگھر سے کہتا ہوں کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس لیے تشریف رحمان جیسے رابطہ کرے وہ تمہیں بتایا گا کہ امرود کہاں سے آگیا گئے اس کے بہترین ان کے فتوا ساتھ فیکٹری موجود ہے تو انشاءاللہ ایسا اللہ ایسا بتائے گا کہاں سے کہ تمہارے دماغ میں ٹھیک جی ہوگا اور تمہارے اکابل کی لوگ میں خوش ہو جائے گی کہ ہماری تعریرات پہ کس انداز میں برکت تبصرہ کیا جا رہا ہے آگے سب ایک سو اکتالیس کو جانور بھی بات مانتے تھے بہت سے لوگ جانوروں کے لیے چارہ آٹا وغیرہ دم کروانے آتے آپ دم کر کے دیتے اللہ تعالیٰ جانوروں کو شفا دے دیتا ترواڑے کا ایک شخص میرے پاس آیا وہ بیان کرنے لگا کہ میری گائے دودھ نہیں دے رہی تھی میں حضرت حافظ صاحب کی حدرت میں حاضر ہوا اور اپنی گزارش پیش کی آپ نے فرمایا اس کے کان میں میرا پیغام دینا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں اب دودھ دینا شروع کر دے اس آدمی نے خود مجھ سے تھا کہ میں حضرت حافظ صاحب کی طرف سے گائے کے کان میں یہی پیغام دیا چنانچہ اس میں دودھ دینا شروع کر دیا میں نے کہا سچ کہہ رہے ہو اس نے کہا اللہ جانتا ہے سچ کیا رہا یہ فٹیر آدمی سادہ انسان ہو گئے اس نے کہہ دیا ورنہ اگر یہ تجار کے سامنے واقعہ پیار کرتا اس نے جٹ سے کہنا تھا منہ بنا کے تسلوں کے ساتھ اور تجربوں کے ساتھ اور اپنے منہ کو مسکینی کے انداز میں پیش کر کے جھوٹ اور تین چار استجال میں قصبے بھی پھینک گئی تھی تاکہ بندہ سمجھا کہ بالکل اس میں سچ کا ہے کرتے ہیں ایک آپ کی خواہش کا خیال فرماتا حرب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا آپ نے بیان کیا ایک بار میں اللہ کی مخلوق کو دیکھنے چڑیا کر گیا جب وہ کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی اپنے پر کھول کر چلے تاکہ میں اسے اس حالت میں لکھوں اللہ کی قدرت اسی وقت اس نے اپنے پر کھول دیے کئی بار ایسا ہوا ادھر خواہش کی ادر اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی اب اس بندے سے پوچھو اسی تصریفرمان میں مولانا تار جمیل صاحب دامد ہوں کہ ایک واقعہ میں تبصرہ یوں کیا کہ محمد حسین بردادی ایک ولی تھے ان کے ہاں ایک باندھی تھی اس باندی رات کو اس کے اللہ سے دعا مانگی اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے اللہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ تو اللہ فرما فرمان کہ تو یہ کہہ جو مجھے آپ سے محبت ہے اس کا واسطہ تو تجھے کیسے زندر اللہ تو تجربہ محبت کرتا ہے اس نے کہا اگر مجھ سے محبت نہ کرتے تو آپ کو سلا کے مجھے اپنے دربار میں کیوں جگاتے دوست باندھ اللہ میرے اس محبت کا پردہ اب کھل چکا ہے مجھے اپنے پاس بلالے لے کی خواہش پر اور بلالیا یہ واقعہ تو غلط ہوا تجھے چودھری صاحب نے یہ کرامت اپنی کتاب سب ایک پر بیان کی ہے, قرامت ہے حدیث میں رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا اگر وہ بانی بیچاری خواہش کا اظہار کرے اللہ ان کی خواہش پوری فرما کے وسال کا موقع ادا فرمائے اور اس کی رکاوس فرما یہ تو خلاف واقعہ ہے خلاف شریعت ہے قرآن و عدیس کے خلاف ہے اور اگر یہی جملہ اسی قسم کا واقعہ کراما عالح عدیض میں اہل عدیث عالم پیش کر دے تو وہ کہہ ٹھیک ہے اس لیے میں اس درجار سے کہوں گا کہ جس طرح آپ کو اس باندھی اور سعید محمد حسین بغدادی مرحوم کے واقعے پر اعتراض ہے آپ ایک اعتراض اس پر بھی ریکارڈ فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ بڑے جانتدار قسم کے مبلک ہیں اور جو عاقم میں آپ کے لیے تبلیغی تھی اور گمراہ مدلین کا عنوان کیا غلط ہے بلکہ آپ کو ہدایت یافتہ اور بڑے نیک نیکل ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو گمراہ مبلح کا عنوان ٹھیک نہیں تھا بلکہ آپ سب حادی مبلک کا عنوان ہونا چاہیے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ ایسا ان شاء اللہ ایسا نہیں کریں گے علماء دیوبند کی ٹھیک بات کے خلاف بھی گفتگو ریکارڈ کریں گے پر اگر وہی بات پسر گیا جس تعلیم میں قلع کرے اس کو آپ شیر مانس سمجھ کر حضر کر جائیں گے یہ دونوں ہی درجات ہی کر سکتا ہے اپنوں کی بات کا قبضہ کا کر دوسروں کی بات پر بیان کرنا یہ زمانے کا قزاب ہی کر سکتا ہے اللہ اس درجات اور کزاب کی شرط سے پوری امت کو محفوظ رکھے اللہ سوال کا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا مدینی کی مسجد میں اتر آیا اور سامع محترم مطلب ناظرین مولہ طارقی صاحب دام برکات میں کس قدر خوبصورت کرائے میں وحدہ الگ احباد یا اس آئے کی تشریح عوام کے فہم کے مطابق سمجھانے کی فرمائی ہے کہ اللہ کو رزت کرواتے ہیں میرے نبی جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو میں خود جواب دیتا ہوں گویا اللہ اتر آئے گویا اللہ نے جواب دیا ہر اس پر توشیق رحمان دجال اور قذاب کو اعتراض کیا ہے کہ اللہ کیسے اتر آئے اللہ مدینے میں کیسے ہے وہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا اللہ مدین میں آ گیا اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں یہ اللہ کی توہین ہے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا توصیف الرحمان اپنے اصول سے نواقف ہے اپنی کتابوں سے نواقف ہے توصیف الرحمان کا علم اس قدر محدود ہے کہ اپنے عقائد کو بھی نہیں جانتا میں آپ سے بات پوچھتا ہوں کیا تمہارے عرما نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کو عزر کی صفات اور آیات پر ایمان بغیر ترمیم کے لانا واجب ہے تو اگر مولانا طارق صاحب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ مدینہ دینا خود اتر کر فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں فرمایا یعنی قریب گرامی قدر ناظرین آپ خود مولانا طارق جمیر صاحب دان الخات کی زبان سے یہ جملہ سنیں اور پھر غور کریں کہ مولانا کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ کا مو نے فرمایا کہ گویا اللہ اتر آتے ہیں اور گویا اللہ بھی جواب دیتے ہیں اب اللہ کا اتر آنا اور بات ہے اور گویا کا اتر آنا اور بات ہے جہاں تک تعلق کیا ہے گویا کے ساتھ تعبیر کرنا تو یہ تعبیرات تو حدیث مبارکہ میں موجود ہے ایک تعبیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و زبان مبارک سے کا دیوانے دربار رسالت کے شاعران مبارک مبارک سے جبرائیل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے پوچھا من احسان یا رسول اللہ اخبرنی علیہ احسان احسان کیا چیز ہمیں بتائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا تراہ فکلم کا کن تراہ فکین ہو یا عبادت اللہ کی یوں کر گویا کہ جو اللہ کو دیکھتا ہے اب اللہ کو دیکھنا اور بات ہے اور گویا کہ اللہ کو دیکھنا اور بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کا اللہ کا ترار فرمایا تو اس پر کوئی رقبہ نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بالکل سچ فرمایا غلط حسان میں صاف کرزی اللہ ترام اور نشاع فرماتے ہیں وہ افسر امین کا نم کرا تب تو آئینی بجما امین لائے الله کا اللہ نے فرایا حضور آپ سے خوبصورت میری آخریں نہیں دیکھا وہ عزم امین کا لمتا آپ سے خوبصورت مانے پیدا ہی نہیں مانے جنا ہی نہیں خلیپ کا مطلب امین کو لے آئی تمام طبیب سے پاک پیدا کیا گیا خلیپ کا کمال پشا ہو گویا آپ یوں پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے ہیں اب اگر اللہ علیہ فرماتے آپ یوں پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے ہیں تو مانا اور ہوتا اور آپ یوں پیدا کیا گیا گویا بھی جیسے آپ چاہتے ہیں تو مانا اور ہوا تو گویا الگ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک انا کا تشبیر کا لفظ چلانا بالکل الگ الگ ہے میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ تصریف الرحمان جہاں پہ دجال ہے وہاں پہ قذاب ہے اور وہاں جاہر بھی ہے دنیا سے شخص ایسی باتوں پہ اعتراض کرتا ہے مگر انہیں علم رکھنے والا بندہ ایسی باتوں پہ اعتراض نہیں کرتا جبکہ دیگر سے آباد کا بیگور کیا جائے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اشارہ فرمایا اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور پھر حال میں مستعفر آفر لو آپ کوئی تعلیم تو اس کی بھی کریں گے نا اگر یہ کہیں گے خدا عشق ہے پھر اترتے کیسے ہیں اگر جن دل کا کمانا کریں گے ترم کے ساتھ تو مستبی کا اشق کیا ہوگا اگر محمد فرماتا ہے تو کیا یہ حریث مصطفی اللہ کے خلاف نہیں ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں شاعر فرمائے کہ جب بندہ میرے پاس ایک ہاتھ آئے تو میں ایک اس کی طرف زرا آتا ہوں بندہ میرے پاس ذرا آئے میں چل کر آتا ہوں بندہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائی اب آپ کہتے ہیں کہ حدیث پیغمبر بھی اشتبا کے خلاف ہے قرآن میں اور حضور فرماتا ہے کہ اللہ بندے کے پاس آتے ہیں آپ اس کا کیا جواب دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے سے فیامد کو فرمائیں گے میں بیمار تھا تو تون میری عجادت نہیں کی فلم کا ادنی بندہ ہیں یا اللہ میں کیسے آپ کی عادت کرتا اللہ فرمائیں فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عادت کرتا وجہ بجٹ تن آئندہ جی اس کے پاس پاتا تو پھر تو وہی حد مبارک بھی کس بار اس بارش کے خلاف ہے تو صرف اتنے جملے کو مستمی ادل اشت کے خلاف کہہ کے یوں کہہ کہنا کہ یہ توجید صفات کے خلاف ہے یہ کم علم شخص درجال کسی کو شخص ہی کہہ سکتا ہے مگر میں اساب علم ایسی بات نہیں کہہ سکتے اللہ رب العزت تمام احباب کو اس درجات اور جائے آدمی کے شرور اور فطروں سے محفوظ رکھے اللہ و لا حول ولا اللہ بلّ میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہاں میں اللہ کو کیسے دیکھتا وہ تو نور ہے گلامی قدر سامعین و محترم ناظرین تو صرف الرحمان تجارت اور قذاب نے مولانا تعارق جمیل صاحب کاموں پر کہا ان کے جملے پر اعتراض کیا کہ مولانا مولت الرمات کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کا دیدار طبیع با صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن تو حرام کن بات یہ ہے کہ جو مولانا تارق جمیل صاحب کا موقف ہے یہ موقف تو تفصیلوں میں اور حادثیش میں موجود ہے یہ سب میرے ہاتھ میں عدالم پھر تفصیل الماصور علامہ سیوتی رحمۃ اللہ العال کی تفسیر موجود ہے اس میں علامہ سیوتی رحمۃ اللہ صورت النجم میں سفر صورت النجم میں بلک اضلاع نضرت البخر اس آیت کا ہم انس رضی اللہ عام کال اللہ محمد الرب حضرت انس فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا حلباس رضی اللہ عنگا صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آن سے دیکھا محمد حرت ابن عباس رضی اللہ, عنہما قال ان ان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ آپ سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے دل سے دیکھا اور حضرت اکن فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب و عزت کو دیکھا پھر تاکہ ابن عباس نظی اللہ علیہ سے مرحو حدیث ہے کہتے ہیں کال عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور خدا کو دیکھا ہے نبی کا خود فرماتے ہیں اور ابن عبا اللہ علوم ہاں تک فرماتے ہیں اس شدیش مام کے امام حاکم نے نقل کیا ہے اتا صلی اللہ علیہ وسلم اے تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیم اللہ بنایا اللہ کو کلیم اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو دیکھنے کی نعمت فرمائی ہے کیا تم اس بات پر تعجب ہے تاجب ہرگز نہیں ہے ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں تو یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا یہ مولانا طارق صاحب کا ذاتی نظریہ نہیں ہے یہ صاحب کا بھی نظریہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے علامہ سیوتی رحمت کی اس میں اول نمبر دو سو ستسٹھ ست پہ امام سیدم اللہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اخر بسردن صحیح ہے حلیب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا ربیب ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے اوسطن سکی اوسط ہے اوسط میں تو آ رہی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا ایک مرتبہ دیدار اپنی آنکھ سے اور ایک مرتبہ اپنے دل سے صاحب دام نے وہ موقع بیان کیا جو صحاف کرام رسی کا نمائندہ تھا ہم تو پہلے ہی عوام کی خدمت میں گزارش کر چکے ہیں کہ تو سیف المان دجال اس قوم کا نمائندہ ہے کہ جو قوم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جت نہیں مانتی پھر اساب پیغمبر کا موقع نہیں ہے بلکہ سندے صحیح سے میں نے آپ کی خدمت درست کیا کہ خود نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں اور عی طوری ازا وج کہ میں نے اللہ رب العزت کا دراہ دیا ہے حیران پور بات یہ ہے کہ مولانا کے موقع پر تفسیر بھی ہے حدیث بھی ہے تو میں کہتا ہوں تو شیف رحمان اور کزا کو اس نے بار بار کئی موقع پر یہ کہا کہ مولانا حدیث پیش کریں مولانا دلید پیش کریں ہمارے پاس دو ہی دلیز ہیں اللہ کا قرآن نبی پارسلم کی حدیض ان سے بات کریں گے حدیث کا بیٹا مان لے گا اس کے علاوہ بزرگوں کی بات کریں گے حدیث کا نہیں مان لے گا. اس اہل حدیث کے بیٹے کو چاہیے کم از کم اپنے موقع پر یہ بھی تو حدیث پیش کرے کوئی موانہ یہ بھی تو پیش کرے بغیر مالے کے حدیثیں پیش کرنا اور بغیر حدیث پیش کے اپنے موقع پیش کرنا مولانا تارہ ندیز دامد برقعات کے موقع کے خلاف جہاں جہاں پر تم نے ترآد اس کے خلاف بھی پیش کرنی چاہیے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے اللہ حضرت محمد عمیر کی نمبر نمبر شخص آیا کہ, کہ تمہارے مسائل قرآن حدیث کے خلاف حضرت کہ جب وہ غیر متعلق آئے نا اسے پکڑو گیش کی زیبر رکھو اس نے کہنا کہ یہ پہلا مسئلہ ہے اگر یہ حدیث کے مطابق حدیث دے دے اگر حدیث کے خلاف ہے اگر اس کے خلاف حدیث دے دے ایک مسئلے پر عزیز پوچھ لو آئندہ اہل عزیز تمہارے پاس نہیں آئے گا میں کہا پر عزیز نہیں آئے گا تو پھر اہل عزیز کا بیٹا علم کیسے آئے گا ان کے پاس میں تو نہیں ہے تو چاہیے کہ خود بھی تو حوالے پیش کرے خود بھی تو حادیض پیش کرے ماں دوسرے آدمی سے حوالہ جات اور دریا کا مطالبہ ہی نہ کرتا رہے تو مولانا تعالیٰ صاحب دعوت بردا کا یہ موقع تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موقف ہے رضی اللہ عنہم اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کے لہذا اللہ ہمیں مولانا والے موقع بختار کرتے ہوئے اس دجال اور قزاب اور جہر کے موقع سے محفوظ رہنے کی توفیقہ فرما اگر نے تو کیا دینے آ ہوں فرشتوں کو بتا دے لشکروں کو بتاڑ دے کہ کو بھیج دے میکائیل کو بھیج دے اسرافیل کو بھیج دیں آج کے سہولوں کو پکڑ یا اللہ مصر کا تین صرف ستر ہزار بچوں کا کاتل تھا ہمارے سن تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے تو آ جا بڑی دیر ہو گئی ہے تھی تیری عزتوں کا واقفہ اب تجھے بلانے نہیں ہیں بچہ مار کھا کے ابا کو بلا جاتا ہے ہم بھی پت کے تجھے بلانے آئے ہیں آیا آ جانا تو آ جانا تو آ جانا نوالا ہماری جگہشائی بڑی ہو گئی اب تو آنا یا اللہ اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں ہم خدا ہیں تو آ کے انہیں دکھا دیں اللہ آیا آیا ہماری ضد مان لے تو ہمارے سامنے ہوتا اور دوسرے چمٹ جاتے ہم ضد کرتے ہیں ہم روت دھوتے ہم لوگ پوکھتے ہیں تیرے آگے پیچھے یا اللہ ہم شور مچاتے ہیں اب بھی ہم اپنے ایمان کے تجربہ میں تیرے بھی کرموں میں گرے پڑے ہیں تیر ہی تیرا بھی دروازے تو, تو, تو تیرے یہ بندے آپ کہاں جائیں گے کہاں کی دعائیں سنیے زلزلے کے بعد اور انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی کہا اے اللہ تج سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے تو ہمارے سامنے آ ہم تج سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں مولا آ جا میری گود میں آ جا آ جا آ جا آ جا ان یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ مستعقی نہیں ہے مولانا آپ کی ضرورت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے انلہ ہی و اِنہ راجیون یہ نامی قدر سامعین و مفتر ناظرین مولانا طارقین صاحب دامد برکات نے نہایت تجرب عارضی اور توازوں کے ساتھ کے, کے دعائیں مانگی ہیں تو شیف الرمان زجار القزاب میں ان دعاؤں کا کلپس کلپ دکھانے کے بعد بجائے اس کے دن میں خشیت اللہ کا خوف پیدا ہوتا اس نے خشیت اور خوف کا بھی مذاق اڑایا ہے کچھ شرم کچھ حیات کچھ مروبت بھی کلب سے گزری ہوتی تو کم از کم آدمی ایسے جملے نہیں کستا عجیب بات تو زلزلہ کے موقع پر محولنا دائیں پر رہے ہیں مولانا کُل رہے ہیں مولانا رو رہے ہیں اس کی زبان سے ایک جملہ بھی ان متاثرین نے زلزلہ کے ہاتھ میں نہیں نکلا ایک موقبہ دوالیہ جملہ ان تیری زبان سے نہیں نکلا محلہد آج جدید طاقت پر کہا تو میں تو یہ موقع اختیار یہ نہیں کہا اللہ تیرے پاؤں پکڑ لیں اللہ تیرے پاؤں لپڑ جائے اللہ تری بوت میں بٹھا دینا فرماتے ہیں اللہ اگر تو ہمارے سامنے ہوتا ہم یوں کر لیتے اللہ ہم یوں کر لیتے اللہ ہم یوں کر لیتے تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل وہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گویا اور ہوتا ہے اور سچ میں تو کرانا اور ہوتا ہے اللہ کو منانے کے لیے ایسی باتیں کہنا یہ الگ بات ہے اور سامنے کہنے کہ اللہ کا تیرے پاؤں پکڑتا ہوں یہ الگ ہے اور بسف آدمی محبت علاجیہ میں حل ہو کر یا آدمی جذبات میں مغروب اور ہار ہو کر ایسے جملے کہہ دیتا ہے ان جملوں کو خلاف شریعت کوئی نہیں کیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم فرمایا بندہ گنا اسے توبہ کرتا ہے خدا خوش ہوتے ہیں اللہ علیہ کتنے خوش ہوتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے بندے کوئی سواری اونٹ یا کوئی سواری کو گم جائے بندہ تلاش کرتا کرتا تھا کہ اٹھا اچانک جا کر اس کے سامنے موجود تھا اور بندہ خوش ہو کے جملے کہتا ہے بندہ خوش ہو کر یہ جملے کہتا ہے اللہ کو اے اللہ میں خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے خوش ہو کر جملے کہتا ہے اب نبی پاک یہی فرمایا کہ جملے شرابے شلیے تھے حالانکہ شرابے شلیے تھے مطلب یہ تھا کہ بندہ اشی کے عالم میں کبھی ایسے جملے کہتا ہے اگر بریل مغروب بلحال ہونے کے جملے کہتا تو حکم اور ہوتا اور مغلو ایک اور, اور حدیث مبارک سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسو بدر میں تشریف لے گئے تین سو تیرہ سابق میں مقابلے میں دشمن کی تعداد ایک ہزار ہے جگہ دشمن ہے اسلح کے ساتھ لیس ہے ان کے بہادر سردار جنگ میں ہیں تو سب کچھ سامان کے پاس موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار موجود ہوا مانگتے ہیں اللہ حاضر اسابت یا اللہ حاضر اسابت اب اللہ اگر یہ میری پر جماعت آج ختم ہوگی یا اللہ اگر یہ پٹھی پر جماعت ختم ہوگی کیا اب تک ہارگز ہارگز تیرا نام نہیں لیا جائے گا آپ بتائیں کیا ان تین سو تیرہ رسول کے نہیں موقف ہے کیا اس کے بعد علیہ السلام نے نہیں مطمن تھا عیسا اسلام میں نازل نہیں ہونا تھا حضرت ماہجی نے پیدا نہیں ہونا تھا کیا یافت کا نظام پوری دنیا میں نہیں رہنا تھا کیا جہاد قیامت میں نہیں رہنا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جذبات محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے خصوصی تعلق میں ڈوب کر یہ جملہ اشارت فرمایا ہے اپنی جمع پونجی کو اللہ بندہ عدالت میں پیش کر کے فرمایا ہے تو کوئی شخص رسول کرم سلم فتوا عائد کر سکتا ہے تو کبھی آدمی موقع کے مناسب اپنے جذبات میں آ کر یہ جستا ہے وہ جملہ عام جہ میں ہو تو شاید بندہ اس کے بارے میں رائے قائم کرے لیکن اس حالت میں اس جملے کو یوں اس پہ تبصرے نہیں, کی نہیں کیے جاتے جو تبصرے تو شیخ و رحمٰن نے کساب بھی کیے ہیں میں سامعین اور ناظرین آپ خدمت میں آ کر گزارش کروں گا جیسا کہ میں نے شروع یہ بات کی تھی کہ گزشتہ شب حالات مغرب کے بعد جب میں نے تصویر علمان کے یہ سارے کلپس اور اس کا بیان سنا ہم نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اس اور کا جواب دینا چاہیے اپنے قابل علماء کا دفاع کرنا چاہیے تو آپ کے سامنے ہے ہم نے اسی طرح مرض کی حالت میں صحت کے انتظار کے بغیر جواب دیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اپنے حالات بیگم نہیں ہوتا اور جب تک اللہ تشریح کا طا فرمائے دین اور علماء دین کا دفاع کرتے رہنا چاہیے آپ تمام عوام سے گزارش اور دعا فرمائے ہماری جماعت اتحاد اور اسلط و جماعت ہمارا نشریاتی ادارہ احاطہ سروس اللہ اس کو قائم اور قائم رکھے ہماری اس پوری ٹیم کو اللہ خصوصی مدد اور نصرت فرمائے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں آ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے اس مشن کے لیے جو اسباب مسائل افراد اور ضروریات چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ اس کو پورا فرما دے تاکہ ہم مد دم تک اپنے دین کا علمائے دین کا دفاع کرتے رہیں اور ہم اس دفاع کو بہت ضروری سمجھ کر کرتے ہیں اور میں ایک غلط فہمی کا اظہار کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں بس اوکار مجھے بعض آزاد کیا دیتے ہیں کہ آپ یہ فرمائے فضائل امال کتاب ہے تو کیا اس کا مقام سے بخاری سے بلند ہے کیا مالی بنیادی کتاب ہے اس پر اتنی شدت سے آپ دفاع کیوں کرتے ہیں تبلیغی جماعت کیا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ شدت سے ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں میں اپنے خدمت میں آپ کے علاوہ دینا چاہتا ہوں کہ فضائل امال اگرچہ دسی کتب کے حوالے سے مسائل کی, کی کتابوں کے حوالے سے ہماری بنیادی حیثیت نہ رکھتی ہو لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے ہدایت پر آ رہے ہیں بے حمد اللہ تعالیٰ کی فضائل امال ان کی ہدایت کا سبب بنی ہے امال پر آنے کا سبب بنی ہے دشمن سمجھتا ہے کہ عوام کا لاکھوں کی تعداد میں طبقہ فضائل عمال پر اعتماد کرتا ہے ہم فضائل عمال کو مجبور کر دیں تو تبلیغی جماعت مجبور ہوگی تبلیغی جماعت مجبور ہوگی مسل کے جو بن مجرو ہوگا اور اس کی آڑ میں ان کے خلاف کام کرنا بڑا آسان ہوگا تو حضیر امال کا, کا دفاع تبلیغی جماعت کا دفاع ہے تبلیغی جماعت کا دفاع ہمارے مسلک ہمارے موقف کا دفاع ہے بالکل کسی طرح جو ہمارے تبلیغی جماعت کے قابل ہیں اللہ ان کی عمر میں بدقت فرمائے آج عبدالحاب صاحب ہیں مولانا جمشید صاحب ہیں یا مولانا خورشید صاحب ہیں محمد